ربي يسر ولا تؤثر وتمن لنا خير ربك يا ستاح يا ربي يسر ولا تؤثر وتمن لنا جی جس سے میں نے تھا آپ کے سامنے کہ ہم جو کترنے جا رہے ہیں یہ آپ کی سب سے بنیادی کتاب ہے سب سے بنیادی کتاب ہے کے اندر کوئی مجھ سے اور پوچھے دی سب سے بنیادی کتاب کون سی ہے تو میں اس لیے کہ یہ ساری کے ساری آپ کو عربی عبارت کے ساتھ جو مناسبت پیدا ہونی ہے <tans> اس کے بعد نہیں آئے گی کبھی کتاب آپ دوست کے بعد آ سکتی ہے ہدایت آپ لوگ کو پڑھتے لیکن یہ اب نہیں آئے گی اب یہ نہیں آئے گی جب نہیں آئے گی تو اس کے اس میں نہیں ہے چیزیں آسان ہیں مشکل نہیں ہیں ہے مسالہ چلیں گے ہم شروع کرتے ہیں جی اس کو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے گا عمومی طور پر جو کتابوں کے اندر بحث کی جاتی ہیں میں بھی تھوڑا سا اس کو بحث اس لیے کروں گا کہ پتہ نہیں باقی شاید اساتذہ کریں نہ کریں لیکن ہو سکتا ہے سارے ہی کریں جب بھی کوئی علم شروع کیا جاتا ہے اس علم کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چند چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہوتی دی ہیں یہ ادھر بھی خود بھی بات کریں گے خود بھی بات کریں گے مصنف لیکن جب بھی کوئی علم شروع کیا جاتا ہے تو چند چیزیں جاننا ضروری ہو سب سے پہلے علم کی تاریخ کہ آپ جو علم پڑھ رہے ہیں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دیفنیشن. تاریخ کیا نمبر ٹو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس علم میں ہم کیا پڑھیں گے کیا اس کو کہتے ہیں موزوں کانٹینٹ ٹھیک ہے نا موزوں کیا ہے اس علم کا پڑھنا کیا ہے ہم نے آپ نمبر تھری اور فور آپ کہہ دیں نمبر تھری کہہ لیں سو ہائے بھائی مجھے فائدہ کیا ہوگا مجھے آپ پڑھا تو دیں گے مجھے فائدہ کیا ہو جائے گا اس پڑھنے سے نہیں آپ کے سوال آنے چاہیے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں ہمیں فائدہ ہونا اس سے اور نمبر چار کہ اس علم کو جو آخر یہ جو علم بنا ہے تو کسی نے اس کو وضع کیا ہوگا بنایا ہوگا کوئی نہ کوئی کسی نے اس کو محنت کی ہوگی یا آخر کون لوگ کون تھے نمبر پانچ ایک چیز ہوتی ہے ان کی تاریخ کیا ہے یہ علم کیسے کتنے مراحل سے گزرا ہے کیسے اس میں के رہی ہیں ذہنی بات ہے زمانے کے ساتھ جو علوم ہوتے ہیں میں چینجز آیا کرتی ہیں نمبر چھ یہ کہ اس علم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے میں یہ پڑھ رہا ہوں آخر اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے میں کیوں پڑھ رہا ہوں مقام کیا ہے کہ غرض کا ہے اس کا مقصد وغیرہ وہ تو اور چیز نمبر ساتھ یہ کہ جو کتاب آپ پڑھتے ہیں تو مصنف کون ہیں آخر جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ کا ذکر خود مصنف کریں گے کتاب میں خود کریں گے تعریف ہے کیا اس اور باقی چیزیں کو ساتھ لے کے چلیں گے موضوع غرض و غائط وغیرہ خود بتائیں گے موضوع کیا آپ نے پڑھا تھا نا علم و کا موضوع علم پچھلے سال ہم یاد کی تھی جو اس کو موضوع کلم اور کلام ہے پڑھتے تھے نا ہم نے پچھلے سال جب یاد کر رہے تھے بھی خود ادھر عام ہوگا نام میں بھی بتائیں گے واضح کے بارے میں بتا دیتا ہوں سال نہیں باتیں گے دیئے. علم و ناب وضا کے آخر. ایک بار یاد رکھیے گا جو جب اردو پہ تو ہنکھ لے گا سب کچھ کر لے گا اردو کی گرامر نہیں آتی بچوں تو بنیادی طور پر قرآن اور حدیث جو تھے وہ عربی کے اندر تھے اور عربوں کے لیے سمجھنا بڑا آسان کام تھا ان کے لیے لیکن اب جب عجمی لوگ بھی مسلمان ہونا شروع ہوئے جب عجمی لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو اس انہوں نے اس کو پڑھنا تو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا وہ سن سن کے ان کی ایک ہو چکی تھی سن سن کے ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا کوئی بھی اگر کوئی بھی لفظ لکھا ہو تو وہ اس کو پڑھ جاتا ہے کہ بھی یہ لفظ کیا ہوگا اگر پڑھنا پاتا ہو تو لیکن جو عجم ہیں ان کے لیے مسائل تھے اس کو کہنے کیسے پڑھیں گے زبر زیر پیش آپ کو پتا ہے کہ بھی استعمال ہوتے ہیں بہت زیادہ عربی کے اندر ٹھیک ہے نا ذمہ فتح کسرا زبر زیر پیش میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے بھی زبر زیر پیش کی وجہ کا کہنا ہے ضمہ فتح کسرا کہتے ہیں ذمہ تا یہ استعمال ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیسے پڑھیں گے تو اس کی تاریخ کیا ہوئی یہ بات مشہور ہے کہ ابو الاسود دولی ابو الاسود دولی رحمت اللہ علیہ نا ابو الاسود دولی رحمت اللہ علیہ ان سے یہ بات مروی ہے کہ جی میں گیا حاضر ہوا حضرت علی رضی اللہ العنہ کی خدمت کے اندر حضرت علی رضی اللہ رضیٰن کی خدمت کے اندر جب میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضم بڑے پریشان بیٹھے متفقر ہیں تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی کیا بات کیا آپ کیوں اتنے متفقر ہیں کیا سوچ رہے ہیں برزلی زیتران فرمایا کہ بھائی اب عجمی لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں تو عرب اور عجم جو ان کا اپس میں اختلاعات ہوتا ہے کہ زبان کے اندر فساد لازم آ رہا ہے ان کلام جو میں فساد لازم آ رہا ہے میں نے یہ بات سوچی ہے کہ میں کچھ کچھ اس کے رولز بناوں کچھ اصول بناؤں کہ عربی کے اندر کیا کیا اصول کیا کیا, کیا ہوتے ہیں تو ان اصولوں کی وجہ سے تاکہ فساد نہ آئے عربی کے تین دن بعد جو دوبارہ دلی رزال کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایک لکھی ہوئی بات کی لکھی ہوئی بات کہہ دی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الکلام و الکلام کل کلام کیا کلو سلا کلام تین پڑھا تھا پچھلے انہوں نے مجھے لکھ کے دے دیا کلام تین اسم فی اللہ آپ کو اس سے باہر کوئی چیز نکلے گی ٹھیک ہے نا اصل کی پہ میں یہ بات لکھ تو پھر رحمت اللہ علیہ کہ آپ اس میں اضافہ کریں تو کہتے میں نے جا کے اس میں متعلق پہلے تعجب کے متعلق اننا وغیرہ کباب وغیرہ جو تھا انا کیسے عمل کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ میں نے لکھی اس کے اندر میں دوبارہ گیا تو حضرت علی جب دیکھا تو علیٰ نے ایک لفظ بولا وہاں پر وہ کیا کہا میں نے جو سینٹنس بولا وہ تھا ما ما احسن قد نہا اوتا ما خوب ہے یہ کسر جو آپ نے نا کیا ہی خوب یہ کسر یعنی کیا خوب نے ارادہ کیا ہے بڑا اچھا وہ ہے تو یہ ایک نہوتا یہ نہ ٹھیک ہے نا ہاضر نہوتا یہ جو ہے تو اس سے جو ہے نا یہ ہوا تو طری زلانوں کے بارے میں آتا ہے کہ جی وہ شاید وہ پہلے اس کے بازئے ہیں اس کی عمر میں یہ ایک بات وہ کہ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو پتہ چلوں اسی لیے آپ دیکھیں گے سرف اور نحاب کے بارے میں سرف اور ہاں بانی ہوا ہے اور نہاب آپ دیکھیں گے ٹکا جعفریہ والے جو ہے نا ٹیکہ جعفرہ والے وہ بڑے سرف اور ناب میں ماہر ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت رضا نے کیوں کہ اس کو روکی ہے ٹھیک ہے حضرت رضا نے اس کے اوپر رکی تھی اس وجہ سے ہم وہ اس کو بڑی محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بات یاد یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہے نا اصل میں وہ اس کے بازی ہیں حضرت عمر بھی دوسرا کال ہے وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا گڑبڑ کیسے ہوتی ہے کیوں ہم کہتے ہیں ناک پڑو بھئی سرخ پڑو ہوا یہ ایک جو وہ تھا ایک دیہاتی آدمی دیہاتی آدمی تھا اس نے پڑھنے کا ارادہ کیا تھا کہ مجھے کچھ پڑھایا جائے تو لوگوں سے درخواست تھی کہ مجھے جو ہے نا پرانے کریم جو ہے نا وہ پڑھاؤ ہے عربی تھا ٹھیک ہے نا ان کو دیہاتیوں کو کیا لفظ بولتے ہیں آرابی آراب ٹھیک ہے نا عرابی تو وہ, وہ تھا اس نے جی لوگوں سے کہا کہ جی آپ مجھے سکھائیے تو جو کاری صاحب تھے نا قاری صاحب جو پڑھانے والے تھے عربی تو وہ تھا دیہاتی تھا لیکن تھا تو عرب تھا نا تھا تو عرب تھا سمجھتا تھا کہ جی کیا وہ ہے اجمی قاری صاحب تھے انہوں نے ان کو پڑھایا کیا پڑھایا پرانے کریم کے اندر سورہ برات کے اندر ایک آیت آتی ہے سورہ برات کے اندر آئےت بری المشقین رسول ٹھیک ہے بے شک ہاں اللہ تعالیٰ بری ہیں مشرقین سے اور اللہ کے رسول بھی کیا بری ہیں یہ قرآن کی آیت موجود ہے اب ہوا یہ کہ دیکھیں فرق کیسے پڑتا ہے تھوڑی سی آپ جو ہلکا سا آپ جمع فتح کثرت کے تبدیلی پیدا کرتے ہیں میننگ چینج ہو جاتے ہیں اب یہ کیا ہے مطلب میں اس کو آسان لفظ میں بولوں گا اللہ اور اللہ کے رسول مشرقین سے بری ہیں اللہ اور اللہ کے رسول مشرقین سے بری ہیں بے مشرقین جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان سے بری ویسو کے ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں کتنی آسان کی بات اللہ اور اللہ کے رسول مشرقین سے بری ہیں اب اجمی قاری صاحب نے پڑھا کیا پڑھا ان اللہ بری ام من رسول ہی ان اللہ بری من رسول اس کا معنی ناؤزب اللہ پتہ کیا معنی بنتا ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ مشرقین اور اپنے رسول سے بری ہے ان اللہ بری مشکین اور رسول اللہ مشکین اور اپنے رسول سے بری ہے دیکھے ذرا معنی چینج ہو گیا سا ایک تھوڑی سی گڑبڑ کرنے سے اب احراب تو لگے نہیں ہوتے تو لگے نہیں ہوتے اس کے اوپر جب اعراب نہیں لگے ہوئے تھے آپ ہلکی سی ایک غلطی کریں گے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے عربی تو جو تھا جو عربی تھا وہ تو عرب ہی تھا ٹھیک ہے وہ تو عرب ہی ہے اس کو تو پتہ تھا میننگ کیا ہوتے ہیں اور یہ اجمی کا صاحب تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ جی اس کا میننگ کیا ہوتے ہیں وہ تو پڑھ پڑھا کے جو ہے کر کے تو جو وہ تھا دیہاتی تھا اس نے کہا کہ اگر اللہ کا رسول اللہ اپنے رسول سے بری ہے تو میں بھی بری ہوں پھر نا اگر یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اگر بری ہے تو پھر میں بھی بری ہوں تو یہ بات حضرت پہنچی حضرت عمر رضی رانا یہ بات حضرت عمر رضی پہنچی جب ان کو پہنچی اب کیا ہوگا جو بندہ بھی پڑھائے گا وہ کون ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے عرب ہونا چاہیے عرب ہونا چاہیے جو پڑھائے تاکہ وہ اس کو پتہ تو ہو کہ میں پڑھا رہا کیا نا سورہ برات کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آئت نمبر یہ رہی ہے سوربہ آیت نمبر تین جی نا ان اللہ برین رسول ٹھیک ہے نا یہ پیچھے پیچھے کے ساتھ چل رہا ہے اکبر یہ سور توبہ شروع جہاں سے ہو رہی ہے بالکل شروع کے اندر ہی موجود ہے تو اب مانا یہ تو اگر اس طرح پڑھیں گے تو غلط عمر نے کیا کہ لاحق ہو گئی کہ بھائی یہ تو کام خراب ہوتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کیا گیا ان نے سوچا کہ جب قوانین وضع کرنے چاہیے اب ابوال اسودی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ قوانین وضع کیجئے ناحک کے حوالے سے تیسرا کال یہ کہ ابو اسد دولی رحمۃ اللہ علیہ خود علی زیرانوں کے پاس گئے خود گئے چیز سنی تھی کہ ان اللہ رسول کو رسول ہی پڑھ دیا کسی نے ایک بندے نے پڑھ دیا یہ تو ابو السدو دولی رحمت اللہ علیہ تم نے کفر کی بات ہے یہ تو کفر کی بات ہے اور گئے اور پاس اور ان کو جا کر یہ بات بتائی کہ یہ ہو گئی ہے تو فرمایا کہ ہاں جی آپ مکل تو گویا یہ اوال پائے جاتے ہیں کہ واضح تو پتلک دیا تو اس میں فکر پیدا ہوئی پرانے غلط طریقے سے پڑھ رہے پڑھنا بڑا ضروری بہت ضرور اگر آپ نہ صحیح تو گڑیں گے نہ آپ کو نہیں پڑھیں گے تو بڑھ بڑھ ہو ہوگی اور یہ ساری صورتحال حال اب اس کا مقام کیا آپ کی کلاس کتنے بجے جی؟ یہ شروع ہونے والی ہے آگے ابھی کس کلاس ہے اگلی کلاس کلاسا میں ساڑھے گیارہ سے صاحب کی؟ ابھی آئے نہیں ہے وہ جو آتے ہیں مستوں پھر ہم اس کا مقام اور مرتبہ کیا بھائی مقام یہی ہے اس کا کہ لیکن آپ کی بنیاد ہے کہ جی اگر آپ آپ کی بنیاد ہے اگر آپ حمید پڑھ سکتے صحیح طرح آپ کو نہیں آئے گا تو آپ نہیں پڑھ حدیثوں کو غلط پڑھیں گے قرآن مجید تو چلیں اس پہ اعراب لگے ہوئے ہیں قرآن مجید پہ اعراب لگے ہوئے لیکن اگر حدیثیں پڑھیں گے دوسری چیزیں پڑھیں گے تو آپ غلط پڑھیں گے معنی چینج ہو جاتے ہیں ٹوٹلی معنی چینج ہو جاتے ہیں حدیث کے مانا بھی ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے لیکن گرامر پڑھنی پڑتی ہے تاکہ آپ ان کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں مصنف کون ہیں مصنف جو ہیں ان کا نام ہم جاتے ہیں ان کے مصنف کے بارے میں لیکن میں جو مشہور کال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مصنف کا نام محمد ٹھیک ہے نا والد کا نام ہے یوسف مصنف کا نام ہے محمد والد کا نام ہے یوسف تو محمد بن یوسف ٹھیک ہے کنیت ان کی ابو حیان ابو حیان اربوں کے اندر حکومت میں ہے تو ابوان یہ بنیادی طور پہ کہاں کے تھے اسپین ٹھیک ہے وہاں پہ کس جگہ کے تھے نا ٹھیک ہے نا آج کل اس کا نام ہے کولڈوبا اور ناتا جو وہ پیدائش ہوئی ہے چھ سو میں سکس ففٹی سکس ففٹی فور سکس ففٹی فور اور پھر ہاں اس طرح یہ پڑھتے پڑھاتے اور سارا کچھ وہ کرنے پھر ان کی وہ جو زندگی تھی یہ ان کی وہ پائی جاتی ہے بس اتنی سی بات بہت ہے آپ کے لیے اتنی زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آج ہم نے کچھ پڑھ لیا پھر کل سے ہماری باقاعدہ جو کتاب شروع ہو جائے گی وہ کل سے شروع ہو جائے گی یہ تو بنیاد بنیادی وہ نہیں دیتا آپ کی ان شاء اللہ باقاعدہ کتاب شروع ہو جائے گی جو ہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور ساتھ ساتھ انشاء اللہ اس پر لے کے چلتے رہیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں نے آپ کو پہلے اس دن بتا دیا تھا کہ ہم کوشش یہ کیا کریں گے تھوڑا سا ادھر سے پڑھے کریں گے شروع سے اور جو ہے کچھ تھوڑا سا ہم پڑھا کریں گے جو مبنیات مبنی جو ہے جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے ہم شروع کریں گے لیکن چند دنوں بعد وہ مبنیات کا شروع ہوگا ابھی شروع میں تھوڑا سی آپ کو کتاب سے مناسبت ہو جائے تو یہ لے کر چلیں گے ٹھیک ہے بس اتنا ہی السلام علیکم و رحمتہ اللہ